اور صبح کو موسا کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا ضرور قرب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بن دیتی اس کے دل پر کہ اسے ہمارے ودا پر یقہ رہے